أعوذ بالله رب العالمين والصلاة والسلام على أشعف الأنبياء والموتدين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسام إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النهي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 اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے سے ہفتے کی پہلی آیت کا ترجمہ اس کی تفصیل اور اس کا مطلب جو کچھ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم سے ہو سکا آپ کے سامنے بیان کیا گیا بات رہ گئی تھی ان نظواہ علیم پر اللہ رب العالمین نے سورہ کی, کی تو اہل ایمان کو خطاب کیا اور میں نے پچھلی بار بتایا تھا کہ جب کبھی اہل ایمان کو خطاب کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے جو باتیں بیان کی جائیں گی یا تو کوئی ایسا کام ہے کہ جس کے کرنے سے ایمان میں زیادتی ہوگی اور نہیں کرنے سے ایمان میں کمی ہوگی یا ایسا کام ہے یا ایسے کام کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ اگر اس کو کیا جائے تو ایمان میں کمی ہوگی اور اگر اس کو اللہ اب العالمین کے حکم کی تعمل کرتے ہوئے چھوڑ دیا جائے تو ایمان بڑھ جائے گا اسی لیے اللہ نب العالمین کہیں پر یا ایوہ الناس یا ایلین آ منو یہ سب کر کے خطاب کرتے ہیں تاکہ فرق کر سکے کہ یہاں پر کن لوگوں کو کان رکھنا ہے کن لوگوں کو سمجھنا ہے کہ ابھی جو باتیں آگے آئیں گی وہ کس کے تعلق سے تو یہاں پر جو باتیں آگے آ رہی ہے وہ ہمارے ایمان کے تعلق سے اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنما نے اس کی تفسیر بیان کی کہا جب ایسا کہا جائے ایمان والوں کو خطاب کیا جائے تو کان لگا دو غور سے سنو یا تو امر ہوگا یا پھر نہیں ہوگا کہا جائے گا کہ یہ کرو یا منع کیا جائے گا کہ یہ مت کرو اب جس چیز سے یہاں پر منع کیا گیا ایمان والوں کو وہ اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنما نے اس کی تفسیر کی کہا لاتا خلاف اور کتاب جو ہے کتاب و سنت کے خلاف بات نہیں کہیں اور کتاب و سنت کے خلاف ہونا یہ بل ہے یا اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا یہ بد ہے تو ہر وہ آدمی جو بد کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھتا ہے اور ایسے شخص کے ایمان میں کبھی ہے پھر اللہ رب العالمین نے تقوا اختیار کرنے کا حکم دیا اور کہا ان علوانا سمیم اللہ رب العالمین سن رہا ہے اور جان رہا ہے اللہ رب العالمین نے دونوں صفتیں یہاں بیان کی اور پہلے بد کا ذکر کیا بد سے منع کیا وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس بات پر سمدی کر رہے ہیں کہ تم جو بات علماء ہونے کی حیثیت سے عوام کو جو بات بتا رہے ہو اگر وہ چیز میرے دین میں نہیں ہے اب وہ تم کہہ رہے ہو تم, تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ہر چیز کو سن ہوں تمہاری ہر ایک بات کو سن ہوں تو یہ بت سوچو کہ تم نے کہہ دیا معاملہ ختم ہو گیا بلکہ تم نے کہہ دیا اور معاملہ آگے بڑھ گیا سن لیا میں نے اور جو چیز میں نے سنا اس پر تم کو یا تو سوال ہو گئے یا پھر اس پہ عزاب ہوگا متنوع ہو رہا ہو تم کیا کہنے جا رہے ہو اور اسی طرح ان لوگوں کو متنوع کیا جو کہتے تو نہیں ہے عالم نہیں ہے عوام ہیں تو بداثال غلط کام کرتے ہیں تو اللہ عالمین نے ان کو تمبیر کی تو دوسری صفت بیان کی کا علیم جاننے والا یعنی تم جو بھی کر رہے ہو ہمارے دین میں ہے یا نہیں ہے اس کو دیکھ کر کرو ورنہ یہ جان لوگ کہ تمہارے ہر ایک آماد سے میں واضف ہوں ہر ایک کو میں جانتا ہوں اور اگر تم نے والا عمل کیا تو یہ میرے علم میں ہے اور میں اس کے اوپر تمہاری پکڑ کروں گا قیامت کے کری تو ایسے ہی نہیں ہے کہ تم بچ جاؤ گے دوسری بات سام دوسری بات اللہ رب العالمین نے بدعت کا تذکرہ کیا پہلے پھر یہ دو سفتے بیان کی وجہ یہ ہے کہ صفات کے بعد میں بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے بہت سارے لوگ بھٹکے تو ان کی بدعت یا تو ایسی تھی جو کبر تک لے جاتی تھی یا ایسی تھی جو ان کو بدعتی بناتی تھی گمراہ کرتی تھی یہ آیت سن لیا جتنے کہ ان اللہ سمیم عالم اللہ رب العالین سننے والا ہے باوجود اس کے کیا کہ بات کہ اللہ رب العالمین سنتا نہیں جس کو علماء نے معطلا کے نام سے کہا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو صفاتی نہیں ہے ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالم سنتا نہیں ہے ایسے لوگ قرآن کی تشویش کرتے ہیں کافی لیکن کچھ لوگ ہیں جو دوسرے سے میں آتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے لیکن کان نہیں دیکھتا ہے ہاتھ نہیں ایسے لوگ تابین کرنے والے ہیں اور ایسے لوگوں کو بیان کیا جائے گا کہ یہ اللہ رب العالیم کے حق میں کمال نہیں بلکہ نقص ہے بالکل ایسا ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو کہ اس آدمی کے پاس آنکھ نہیں ہے لیکن وہ دیکھتا ہے انڈا ہے لیکن اس کو نظر آتا ہے تو ایسے ایسے لوگ کافر تو نہیں ہوں گے لیکن گمراہ صحیح ہے سیدھا سفار کے بعد میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں بیان کیا کا بھی کری وہ البتہ اللہ سے جیسے کوئی بھی چیز نہیں ہے اور اللہ رب اللہ عالمی بھی ہے اور بصیر بھی ہے سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے مطلب یہ کہ اللہ رب اللہ نے ہمارے ذہن میں جو ایک بات آ سکتی تھی کہ اللہ رب اللہ سنتا ہے تو ایک بات آ سکتی تھی کہ ہماری ذرا سنتا ہوگا تو اللہ عبد المین نے پہلے ہی اس کی نقی کا نہیں سر کب اس لیے ہی صحیح اس کے جیسے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں تو کیسے وہ کسی کے سننے کی طرح سنے گا تو یہ بات ختم ہو گئی پھر اللہ نے کہا کا رو تن وکیر اللہ کے سفت سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کے پاس کان دیا اور آنکھ لیا تو کان سے دیکھتا اور کان سے سنتا اور آنکھ سے دیکھتا یہ نہیں کہا کیونکہ ایسا کہنے سے کلام بات لمبی ہو جاتی اور بلاغت میں کمی آتی تو اللہ رب العالمین جس سے جیسا کلام کسی کا بھی نہیں ہے بہت غریب ہے اللہ نے وہ بات کہی جو دونوں چیز کو ایک لفظ کے ذریعے ثابت کرے اللہ نے کہا وہ کمی اللہ سنتا ہے اور سنتا وہی ہے جس کے پاس کام ہے جس کے پاس کام نہیں ہے وہ نہیں سن سکتا دیکھتا وہی ہے جس کے پاس آنکھ ہے جس کے پاس آم نہیں ہونے دیکھ سکتا ہے تو اللہ رب العالمی نے ایک نفس تیار کیا اور ثابت دو چیزوں کو کیا تو یہ اللہ رب العالمی کا کلام جو ہے اللہ کے کلام کے اعلی درجے ہونے کی اب سماج میں ہونے کی دلیل ہے اس کے بعد اللہ اب العالمی نے فرمایا نبی اے ایمان والوں پھر خطاب کچھ کو کیا ایمان والے کو مطلب کیا ہے کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کو کرنے میں بلائی ہے نہیں کرو گے تو ایمان کی کمی ہے یا اگر اللہ منع کر رہا ہے تو رک جاؤ گے تو ایمان کی بلائی ہے اور نہیں رکو گے تو کمی ہوگی کون سی بات ہے کا فہو اثوا تقن فہو قو سبی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی مت کرو ایک بات دوسری بات ولا تجہر آپس میں جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو آوازیں لگاتے ہو کیا اس طرح سے آوازیں مت لگاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مالحم کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے عمل کو برباد کر دے جو بھی تم نے عمل اس سے پہلے کیا ہے وہ الطم اللہ تشعور اور تم احساس بھی تمہیں نہیں ہو سکے تم شعور بھی نہیں رکھ سکو سب سے پہلے شاید میں ہم بات کریں گے آیت کیوں نہ امام بخاری نے واقعہ دخل کیا ہے ابو بکرو ہوا تو دا انوما ندی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود سے ایک قابلہ آیا بات سردار کو بنانے کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک کو کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوسرے کو کہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مخالفت چاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ کی مخالفت نہیں چاہیے کوئی تو آواز اٹھتی ہو گئی اللہ خلا العالمین نے اس وجہ سے آئے نازل نبی کے لافے کو اور دا کو اپنی آواز نبی آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے مچی مت کرو جن کو تب بھی تھی جی؟ ابو بکر و عمر کو نبی موجود ہے صرف کسی کی آواز وہاں پر اونچی نہیں ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم یہ شان رجول ہے نازل کی ہوئی آیت سبب اور وجہ دوسری بات آیت کا مطلب کیا ہے آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شوقیر اور تعظیم کرنی نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت ہر مسلمان پر فرض ہے لازم ہے اگر کوئی شخص کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے ان کی تونیین ہوتی ہے تو ایسے شخص کے بارے میں بتا ہمارک ملا کر تیسری بات کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود تھے آپ کی موجودگی میں صحابۂ ایران کو یہ منگن سامانا تھا کہ آوازیں می کرے انتقال کے بعد اب نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تو بہت موجود ہے جو مدینہ میں ہے یا پھر آپ کے اقوام موجود ہیں جو پوری دنیا میں ظاہر سی بات ہے آئے پر عمل ہوگا ہر نمانے میں علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی ہے تو قبر کے پاس آواز بلند کر کے بات نہیں کرنی ہے پانچ لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور اگر انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ کام مت کرو یہ غلط ہے اللہ کے دین میں نہیں ہے یہ بات وہاں پر رکھتے ہیں چیخنے رکھتے ہیں حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود ہے اور اس کے باوجود وہاں پر وہ اپنی آواز اونچی کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ علیہ کے دور میں دو آدمی آئے تو ایسے ہی چیخو پکار کر رہے تھے تو حضرت عمر صنعت کے دونوں کو بلا کر لا کر لایا گیا تو کہا کہ تم دونوں کہاں, کہاں لوگ سے آئے کہاں لوگ کاما بربا اگر تم دونوں مدینہ رسول علیہ وسلم سے ہوتے تو میں تم دونوں کی پیٹ پھوڑتا کونے لگاتا وسلم تم اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس بلند کر رہے ہو مطلب یہ کہ ان کے ذہن میں یہ آیت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی ہے یعنی جب ان کی منلس ہو تو اس طرح سے بولو کہ ان کی آواز سے اونچی آواز نہیں ہو پائے دوسرا مطلب یہ کہ ان کے سامنے سنجید جی نرمی متارت اور دھیمے لہجے میں گفتگو کا تو جب مجلس میں اس طرح سے گفتگو کی جائے گی قبر کے سامنے اور بھی ادب کیا جائے گا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہی ادیشہ حرمت المسلم حیت کا حکومت میتمت المسلمتی حیا جو مسلمان جو مر جائے مردہ اس کی حرمت ویسے ہی ہے جیسے زندہ مسلمان کی ہوتی ہے اور نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اس حرمت سے زیادہ حد تھی تو جس طرح نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آواز بلند کرنا اور دیکھ کر بولنا ان کی مجلس میں حرام تھا ان کے انتقال کے بعد بھی اسی طرح سے ان کی قبر کے پاس حرام ہے تیسری بات نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار جب بیان کیے جائیں حدیثیں جب سنائی جائیں تو اس میں پہلی بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ ہم سائیڈ میں بیٹھ کر اپنی بات نہ کریں کیوں کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تو خاموشی اختیار کریں اس کو ذکر کیا ہے امام قصوبی رلیم اللہ نے اپنی تفصیل میں علامہ اور امام ابن العربی تھے اور یہ عربی نام کر کے دو ہے ایک ابن عربی ایک ابن العربی جس کے ساتھ علی فلاق لگا ہوا ہے وہ صحیح ہے جو گنّا بڑے میں سے اور جو بغیر علی پلام کے ہیں وہ بغیر علی پلام کے جو معذرف ہے علی پلام جب کسی میں لگتا ہے عربی میں تو اس کو کہتے ہیں معذرف تو جو محزرف ہے ان سے معلوم بہت اچھی بات سے ہے اور جو غیر معذرت ہے ان سے غیر معلوم معروف خراب بات نکلی جو ابن آ ہے اس نے کہا نعوذ باللہ کس قدر سنگین بات ہے کہ میں عبادت کس کی کروں جو تو میں جو میں وہ تو ہے اللہ رب العالمین کو اس نے کہا اور یہی وہ وقت ہے جس نے یہ عقیدہ کہ اللہ حدیث کے اندر ایسا چیزوں کو پھیلایا اور بہت زیادہ اس کے لیے کوششیں کی جس کے لیے آج کل بعض نام نے ہاتھوں پسی دن رحمت اور مقیف بھی طلب کی ہے بعض لوگوں کی تصویریں موجود ہیں انٹرنیٹ پہ اور نہ جانا اور بھی کیا کیا چیزیں ہیں وہ لوگ ان لوگوں سے طلب کرتے کیونکہ یہ ان کے امام نہیں بلکہ نتیج کا دامن چھوٹ سکتا ہے ان لوگ کا درامت نہیں چھوٹ سکتا انہی کے عقیدے کے دفاع کے لیے اسی شخص کے عقیدے کے دفاع کے لیے جب اس کو تنبیہ کی گئی کہ تمہارا جو یہ عقیدہ ہے یہ گمراہی والا عقیدہ ہے تو وہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ عقیدہ اگر تم نہیں رکھنا چاہتے تو مت رکھو لیکن تم اس کو گمراہی والا عقیدہ مت کرو کیونکہ ہمارے بڑے بزرگ آزاد اس عقیدے کو رکھتے ہیں اللہ کا دین کچھ نہیں ہے ان کے لیے ان کے لیے اپنے بروں کا دن سب کچھ ہے تو فرض کیجیے ابن العربی اور ابن عربی جو علی کلام کے ساتھ ہے وہ الحمدللہ معرف ہے اور معروف ہے اور جو بغیر علی کلام کے وہ غیر معروف ہے جماعت میں وہ معروف نہیں ہے تو ابن العربی اللہ نے فرمایا کہ اس آئے سے علیل ملتی ہے کہ جب نبی الحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے تو لوگوں کو چاہیے کہ فاموشی اختیار کرے اور کچھ نہیں اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ عیدا قرآن بس کرنے اہو وہ جب قرآن پڑا جائے تو خاموشی اختیار کرے اور سنو کہا کہ جتنا قرآن وہ یہ اراحی ہے اور اس کی تعلیم لازم ہے اسی طرح سے حدیث بھی الائی اور اسی لازم بنی صرف یہ کہ قرآن کو جبریل علیہ السلام نے پڑھ کے سنایا اور حدیث وہ پڑھ کے نہیں سنائی گئی اور ہے کہ قرآن کے لفظ کو پڑھنے سے ثواب ملے گا حدیث کے لفظ کو پڑھنے سے درخت نہیں کیا نہیں ملے گی فرق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت نماز میں کی جائے گی حدیث کی تلاوت نہیں کی جائے گی لیکن اول میں سب نے تعظیم میں توقیر میں جس طرح قرآن کی توقیر اور قرآن سے قابو کی اختیار کرنا واجب ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے دوسری بات کہ جس طرح سے بعض لوگ صرف قرآن کو سب کچھ سمجھتے جس طرح سے قرآن کی کوئی آئے آئے اور پھر اس پر اعتراض نہیں کر سکتے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے کوئی شخص اس پر اعتراض نہیں کر سکتا اگر صحیح ہو جائے تو حدیث صحیح ہے تو جس طرح ہم نے اگر کسی کو بیان کیا کہ اللہ نے قرآن میں شرف سے مرا کیا ہے اب اس کے لیے جائز نہیں ہے تو کہا آدمی جائز کیا ہے اسی طرح جب ہم نے کہہ دیا کہ نبی آیا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع کیا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ کو یہ کہ فلا امام نے جائز کا اور جس طرح کوئی عمل فرآن میں سنت ثابت ہو جائے اور پھر اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے اسی طرح سے اگر کوئی چیز حدیث میں ثابت ہو جائے اس عمل کو اس چیز کو کسی کے قول کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے ہے مطلب عائد کا اللہ نے جو بڑی اہم بات کی ہے لا کر اس طرح سے آواز مت بلند کرو جس طرح سے تم ایک دوسرے کے ساتھ آواز بلند کرتے مطلب کہ جس طرح سے تم ایک دوسرے کے ساتھ آواز آوازیں بات کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے نہیں دوسری بات جس طرح سے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو کیا سنا نام لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مت پکارو کیا کہنا ہے یا تو کہو اے اللہ کے نبی اے اللہ کے رسول نام نہیں اللہ نے اسی لیے قرآن میں دوسرے نبیوں کا نام لیا یا عیسیٰ یا موسیٰ کر کے کہا ہے یا محمد نہیں کہا یہ ازبت اللہ نے ان کو سکھائی ہے کہ یہ نبی جو آخری نبی ہے اتنے عظیم اللہ کی نظر میں کہ اللہ عبدالعالمین جب ان کو پکارنا چاہتا ہے تو ان کی صفت کے ذریعے پکارتا ہے نام کے ذریعے نہیں اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اگر مثال کے طور پہ کسی کے والد کا نام محمد یا زید ہے محمد کی میں مثال نہ دوں تو وہ نہیں کہتا سنو اپنے والد کو کسی کو دیکھا کہتے ہو نہیں کہتا کیوں عت ہے عزت ہے واجتتی. جب والد کو نام لے کر نہیں پکا سکتے ہو یہ ان کی قویل ہے تو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے یا محمد کہوگے تو اللہ نے یہ طریقہ سکھایا ادب سکھایا تو اللہ عبی نے جہاں پر یہ یا تھا الرسول یا آئی اور تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو کھلا بھائی فلاں ویسے نہیں کروں صفت بیان کریں گے اللہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ مسلم آواز بلند کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حرام ہے نہیں اگر ضرورت ہو تو آواز بلند کی جائے گی کتنی جتنا میں ضرورت پوری ہو جائے جیسے کوئی بات کہہ رہے ہیں تو سنانا مقصود ہے تاکہ سن لے تو اتنی آواز بلند کیجیے تو سن لے زیادہ لے اسی طرح اگر حجیت رفول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی جا رہی ہے ضرورت ہے وہاں پر اگر کوئی بات پوچھنی ہے مثال کے طور پر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے یا عالم ہے جانتا ہے یہ ابھی ضعیف ہے تو وہاں پر وہ ادب کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ کہے گا یا تو سوال کرے گا یا پھر اس کو سمجھائے گا تو یہ بات ہے منع کیا ہے کدھر کا بھی گم لباس آپس میں جو ایک دوسرے کے کو پکارے ہو جس طرح سے اس طرح سے دل کا تھا ہمار کہیں برباد نہ ہو جائے اب غور کیجئے لدی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ جس طرح دوسرے سے تم پکار اس طرح سے پکارو پہ تو عمل برباد توہین محفوظ نہیں ہے صرف تم نے ان کی عظمت کو ان کی عزت کو اس کا لحاظ نہیں رکھا ایک دوسرے کو جیسے بلاتے ویسے بلایا تمہارے عمل کے برباد ہونے کا خدشہ ہے تو جو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے کیا وہ اور وہ شخص جو توہین نہیں صرف الفت سے تھوڑی کمی کرے وہ شخص کیسے برابر ہو سکتا ہے تو اسی لیے جو شخص توہین کرتا ہے وہ سمجھے اللہ نے صرف آوش اس کو ایسے پکارنا جیسے آپ اپنے کو پکارتے ہیں یا اگر تم ایسا کہ امن برباد ہو جائے گا تو جو شخص گالیاں دیتا ہے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا شخص کافی ابن حسین نے ایک بات ذکر کی ہے میں مناسب سمجھتا ہوں بتا دوں کہا اگر ایسا شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے گالیاں دی اگر چوبا بھی کر لیتا ہے اگر چوبہ بھی کر لیتا ہے ایمان بھی لے آتا ہے تب بھی ہم اس کو قتل کریں گے وجہ کیونکہ یہ حق اس نے حقل بھی کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حق خارغ کا ہوتا تو توبہ سے معاف ہوتا مخلوق کا حق توبہ سے معاف نہیں ہوگا جب تک کہ مخلوق نہ ماپ کر تو اتنے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے سوچا ہی ہے اس شخص کی صوبہ قبول ہے دو چیز کے اوپر ہوئی ایک یہ کہ وہ کام ہو گیا دوسرا یہ کہ واجب القتل ہے کبر کلیمہ پڑنے سے ختم ہوگا توبہ کرنے سے لیکن جو قتل واجب ہے وہ ختم نہیں ہوگا توبہ کرنے کے باوجود بھی ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا آئندہ کوئی دلس نہ کرے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کرنے کی تو یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے نیب اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ta تمہارے عمل برباد کیے جائیں تم کو احساس بھی گے اور اس کے متعلق بہت ساری احادیث آپ نے بھی سنی ہوں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات انسان بعض ایسی باتیں کہہ دیتا ہے کہ جس کے بارے میں اس کو گمان بھی نہیں جاتا تصور بھی نہیں ہوتا اور جہنم میں ستر سال چلنے کے برابر وہ گر جاتا ہے اندر. احساس بھی نہیں ہوتا اس نے کتنی بڑی بات کہہ دی اور بات لفظ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہہ کے نکل جائیں گے ما من قول جتنی بھی باتیں کہتے ہیں جتنے بھی الفاظ ہیں جتنا بھی نکلتا ہے اس لفظ, اللہ نے اس لفظ کو لکھنے کے لیے فیشن فرکھ سب سے حساب اسی لیے اللہ اب عالمین نے سورا المائرہ نے کہا بیما کی وجہ سے ہم نے ان پر لان رکھ یعنی بات پر فکر ہے کہتے ہیں مولانا آپ ہر بات پہ پکڑ کرتے ہیں اللہ نے پکڑ کی ہے اللہ آپ کے ایک ایک لفظ کو ہو رہا ہے اور ہم نے آپ کو سمجھایا ہے تو سوچ سمجھ کے بولیے کیونکہ لکھا جا رہا ہے پکڑ ہو ہے کی تو آپ کو اس پر بھی ٹینشن ہوگی تو سوچ سمجھ کے بولیے اللہ کا دین ہے آپ کے گھر کی سیاست نہیں قوان تم لا کا سڑون تمہیں احساس بھی رہوں تو بات بتا وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کچھ کہہ دیتا ہے کچھ کر گزرتا ہے اور وہ بات بڑی سنگین ہو جاتی ہے جیسا کہ صحابی کی بات جنہوں نے کہا کہ ماتا اللہ سے جو اللہ سے آیا اور جو آپ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جال تم للہ ہی ندا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا بات کیا تھی کیا بات تھی غور جملہ نہیں نبی ندیا وسلم نے کہا تم نے مجھے اللہ کا سلیم بنایا الباہ اچھا سے جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں فرق کیا تھا دونوں دو جملے میں ایک میں میٹا ما تھا ایک میں سمت ہے فرق ایک لفظ کا واؤ اور سمت کا اگر واؤ اللہ کا شریک کر آیا اگر تمبا لگا دیا تو یہ توحید ہے سمجھنا ہے کہ ایک لفظ کے فرق سے شرک اور شلق اور توہید کا فرق ہوتا ہے تو اسی لیے ہر لفظ پر لفظ پر شریعت نے پکڑ کی ہے شرک اور توہید کا معاملہ کیا تو میں نے اس سے پہلے کے درخت میں بیان کیا تھا کہ اس آیت کا جو معاملہ ہے لا <سلام> اللہ <سلام> اس میں یہ ہے ابن القیم علی اللہ نے کہا ہے اور آخری بات کہتا ہوں بات ختم کرتا ہوں کہ کوئی بھی بات کہو کہنے سے پہلے دیکھو کہ یہ بات قرآن نئی میں ہے جو تمہاری عقل جس کو اچھا کہہ دو اس کو کہہ دو یہ صحیح نہیں ہے اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دیکھو قرآن نظیم کی بات کرنے کی درج رہتے ابن مسود رضی اللہ عنما کہتے اس اثر کو نقل کیا ہے ابن خاطمہ نے رحمہ اللہ کتاب العلم میں کہ تم لوگ جس جی زمانے میں ہو علماء زیادہ ہیں اور بولنے والے کم ہیں خطیق کم ہو ایک زمانہ آئے گا علماء کم ہوں گے بولنے والے اور خطیق زیادہ ہو جائیں گے تو تعریف ہے بہتری ہے اس شخص کے لیے جس کے جس کا علم زیادہ ہو اور اس کے اقوال کم ہو اب مذمت ہے اس شخص کے لیے جس کا علم کم ہے اور اس کے اقوال زیادہ ہیں آپ یوٹیوب پر دیکھ لیجئے آپ کو یہ آج کے زمانے کا اور اس زمانے میں فخر سمجھ میں آ جائے گا آپ اللہ, اللہ علیہ محمد فلقی اجمعین و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ